برحمن و رحیم اللہ صحمد محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب اس کے موجود تمام خلان گرامین دانشِ مجھے باب سے سلام کرتے ہیں باقی تمام شامین کو بھی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در اتافی قلعہ میں سے باب نمبر پچاس سب کے ورمائے اس کا پہلا درس کا نبرکان تک پہنچایا تھا آج اس کا دوسرا درس ہے درس نمبر دو پیج نمبر تین سو اس میں کل کے درس کا آخری حصہ تھوڑا سے بھارت پورا نہیں ہو پایا تھا وہ آپ کو پڑھا اس کا تیسرے لینچ ہے پیش پیش میں ول مسابقہ تو مسابقہ دوڑ کا جو مقابلہ ہے مسابقہ دوڑ کا مقابل خیل گھوڑے کے ذریعے سے دوڑ کا مقابلہ وغیرہ اس کے علاوہ دوسری جانور جیسے کل بغل خچر کے ذریعے سے دوڑ کا مقابلہ ہمال گدھے کے ذریعے سے دوڑ کا مقابلہ فیل ہاتھی کے دوڑ کا مقابلہ ہاں جی اس میں یہ سب آ جاتے ہیں مسابقہ جب کہتا ہے مسابقہ اسلام میں جانور اس قسم کی جو جانور ہیں جن پر سوار ہو کے دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں زمانے میں یہ سب جنگوں میں استعمال ہوتے تھے ان کا دوڑ جو ہے ہاں جی کو میدان جامع کام آتے تو ان پر سوار ہو کے دوڑ کے مقابلے کو مسابقہ کہا جاتا ہے مختلف اصطلاحات کی آپ کو توجہ دے رہے ہیں آگے شاذ فرماتے ہیں عرب جب تو سب بقا ہیں پر تہجید کے ساتھ پڑھیں یہ تہذید البا باپ اور کے ساتھ پڑھنے کی سرمے سب باقا کا معنی کیا ہے ہمیں اس کا معنی ہے اے آخر جیسا کا و احرضہ ہو یعنی اس نے چونکہ اب دوڑ کے مقابلہ کرنے کے لیے جو لوگ جو جن کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے وہ انعام میں دینے والے مال کو اب جیب سے نکالتے ہیں نکال کے کسی امین کے پاس رکھتے ہیں یا ریفری کے پاس رکھتے ہیں تو اس نکال کے الگ کرنے کو سب بقا بولتے ہیں سب نے اخرجہ نکالا سبقہ اس مسابقے میں انعام کے طور پر دینے والے مال کو الگ کیا نکالا و اخرجہ اور اس کو محفوظ کیا ایک محفوظ ہاتھ میں امین شاہ کے ہاتھ میں ہے ریفری میں اس کو سب بقا بولتے ہیں پھر آگے ورش کو راہ پر جو ہے زیر کے ساتھ پڑھیں بکاسر راہ تو رشق کا مانے کہ عدد الرمی تیروں کی عدد کو رشق بولتے ہیں ویفہ تھار ہاں جی زوار کے ساتھ پڑھیں رشق رشق پڑھیں تو فرماتے ہیں خود اور تیر کو بولتے ہیں رم تیر کو بولتے ہیں تیر پھینے کے معنی میں، معنی مضدربی تو, تو رشکے تیر فینا یا تیر کے معنی میں اور جو رشق پڑھیں تو تیروں کی عدد کیونکہ مقابلے میں تیروں کی عدد معینہ ہوتے۔ ہے اور عرب جب بولتے ہیں وہ یوقالو جب بولا جاتا ہے رش کا و یہ ان کا ایک اصطلاح ہے محاورہ ہے رش کا و جدہ لفظی لفظ تجمت ہے یہ رش کا ہے جی اس نے تیر پھینکا و جدہ جی اور جو ہے کوشش کیا لفظ تجمت ہے یہ یہاں یہی معنی مراد نہیں ہے ان کا جو یہ اصلاحی ایک محاورہ ہے جب عرب بولتے ہیں رش کا و تو اس کا معنی کیا ارادہ کیا تیسرا ماتے ہیں یوراد وی اس عبارت سے وہ ارادہ کرتے الم یو تیر پھینکنا علاولا مسلسل یعنی کے وعد دیگر تیر پھینکیں ایک شغص جو ہے اس کے ہاتھ یا حروغ یہاں تک کہ اس کے پاس تیروں کی تعداد جو آرڈر جو بھی پھینکا تھا وہ ختم ہو جائے ایک بندہ جو تیر پھینکتے ہیں تو یہ بعد جگہ پھینکتے جاتے ہیں اور تیر کی تعداد ختم ہو جاتا ہے تو مسلسل پھینکتے جائیں اور تیر کی تعداد جو مساوقے میں جنہیں تعداد میں پھینکا جائے تو اس کے ختم ہونے کو عرب بولتے ہیں رش قا وجدہ اب آگے سے فرماتے ہیں امسٰ جو تیر عرب کے عربی زبان بہت وسیع ہے تو تیر جو پھینکتا ہے تو وہاں ایک نشانے کو ہاں جس کو ہدف بولتے ہیں ہدف اور ہدف کے تغارت ہدف اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں پر جیسے یا جیسے پہلے گاؤں گھر میں مٹی ہاں جی مٹی کو تھوڑا سا جو ہے اس جگہ پر جمع کرتے تھے تاکہ اس کے بیچ میں جس چیز کو تیر لگنا ہے کاغذ کا کوئی ٹکڑا رکھتے تھے یا اس میں آج کل کے جو ہے کوئی فوم یا جو تھرما پول وغیرہ ایسے کوئی چیز بیچ میں رکھتے ہیں وہ اصل نشانہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا دائرہ سا اس کے نشانی پہ لگنا اس کو وغیرہ بولتے ہیں تو تیر جب آپ باہر سے پھینکتے ہیں تو نشانی پر کیسے لگا کس طرح لگا اس حوالے سے لگنے نہ لگنے لگ کر راس ہونے نشانی کے اطراف میں لگنے اس لحاظ سے تیر کے جو ہے بہت سے نام ہیں تو فیرفمہ صحم تیر یوسف اس کی صفت کی جاتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں اس کی صفت کی جاتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے خانی تیر کے قسم کو جو نشانے پر لگنے نالے کے لحاظ سے ایک کو خوانی تشریح ابھی آ رہے ہیں ہر کلے گا ایک کو خانی بولتے ہیں دوسرے کو خاصر بولتے ہیں تیسرے کو خارق خاصق بولتے ہیں چوتھے کو خاصق بولتے ہیں پانچویں کو مارک اور چھٹے کو خارم اس کے علاوہ ایک دو تیر کے آسام اور بعد میں آ رہے تو خانی کس کہتے ہیں جب دو بندہ مقابلہ کر لیتے ہیں تیر اندازی نشانہ بازی پہ نشانی پہ تیر پھینکنے میں تو پھل خانی خانی جو ہے اس تیر کو کہا جاتا ہے ماں ذواہ العرض خانی وہ تیر ہے جو زمین کو چیرے پہلے جو جہاں جو ہدف بنایا انہوں اس کے زمین پہ لگے زمین کو چیرے سم اعصاب الخلا پھر نشانی پہ لگ جائے پہلے اس سے پہلے جو زمین ہے اس پہ لگ جائے اس کے بعد جا کے نشانی پہ لگ جائے تو اس تیر کو عرب جو ہے خانی بولتے ہیں پھر خاصر کون سے تیر کو بولتے ہیں کہتے ہیں خاصر ما اصابہ وہ تیر ہے جو حسابت کرے لگے احدہ جانب ہی اس نشانی کے ہاں ایک جانب یا دائیں یا بائیں یا اوپر یا نیچے اس کے ایک سائڈ پہ لگے بیچ پہ نہیں لگا اس کے ایک جانب سائٹ پہ لگا اس کو تیر کو حاصر بتیں جو نشانی اور غرض کے ایک سائڈ پہ لگے دائیں بائیں کسی ایک سائڈ پہ جانب لگے بیچ میں نہیں لگا اصل مکمل جس میں اس جانب لگے والا کو خاضق کس کہتے ہیں فرماتے ہیں ما خادہ شو خاضق جو وہ تیرے جو نشان کو مخدوش کرے یعنی وہ تیرے جو نشانی پہ لگے اور اس کو مخدوش کرے اس کو زخمی کرے پھر وہاں جو ہے کھڑا نہ رہے ہاں اس کو کراس نہ کرے کھڑا نہ رہے مخدوش کر کے پھر نیچے گر جائے ہاں جی ہاں سے نشانی پہ لگ کے اس کو تھوڑا زخمی کر کے مخدوش کر کے پھر نیچے آ جائے تو اس تیر کو خاصق بولتے ہیں بل خاص و سین کے ساتھ کیا ہے ما فتح وہ تیر ہے جو نشانی پر لگے ما فتح جو نشانی پہ ما فتح اس نشانی کو ہاں کھول دے اس میں سوراخ کرے وہ فی اس میں ہاں جی اٹک جائے صبت فی اس میں جو ہے اٹک جائے اور اس میں نشانی پر لگ کر وہ ہو اس کو سراخ کر لیتے ہیں اور اس میں رک کر کھڑا ہو کے رہ جاتے ہیں سب تفیح اس میں ثابت رہے اٹک جائے اور نیچے نہ گرے نشانی پر بھی لگا نشانی کو چیرا پھاتا ہو اس کو کھولا اس پہ چیرا اور اس میں ثابت رہا نیچے نہیں گرا اٹک رہا ون مارک ہو جو ہے الرزی وہ تیر ہے یہ اخرج مینا الگ رضی ہاں جی وہ کہتے ہیں وہ تیرے جو نشانی سے لگ کر ہاں اس کو نفوذ کر کے دوسری طرف نکل جاتا ہے مارغ وہ تر جو نشانے کے اس پار نکل جائے مطلب کہ نشانی کو لگ کر ہو جائے اس کے اندر سے کیونکہ دوسری طرف نکلنے کے بھی جگہ رکھتے ہیں ہاں جی تو کیونکہ وہ کھڑا رکھتے ہیں نشانی تو پھر وہ اس کے اللہ کے دوسری طرف کا ہو ہوتا تو وہ سب سے یقینی بات ہے سب سے کامیاب ترین تیر یہی ہوگا اور الخارم ہوں خارم کون سا الجی یا ہو حاشی وہ تیر جو نشانے کے کنارے پر چھیت کرے خارم یعنی وہ تیرے الزیح وہ تیرے یا خرم چھیت کرے یعنی زخمی کرے ہاں تھوڑا صاحب پھاڑے وہ نشانی کو اس نشانی کو شیرے جو ہے اس کو شید کریں اس کو تھوڑا سا زخمی کریں حاشۂ اس نشانی کار سے نشانی کے ہاشا اس کی جو ہے نشانی کے کنارے پہ لگائے اور اس کو زخمی کیا ہے لیکن اس کے چپ کے بیٹھا نہیں ہے ہاں اس میں رک کے نہیں بیٹھا اس کو صرف لگ کے زخمی کیا پھر جو ہے ایک مضدلف کا لفظ ہے مضدلف کا اب یہ بھی تیر ایک معنی ہے یقال عرب کہتے ہیں مستطلف مستلف کون کی تیر کو بولتے ہیں اللہ وہ تیر ہیں۔ یہ عظ جو پہلے زمین پہ لگتا ہے سما یوسب تو فی الع پھر جو ہے زمین پہ لگ کر پھر وہاں سے دوبارہ جا کے نشانی پہ پیوش ہو جاتے ہیں اس میں گڑ جاتے ہیں ہاں جی پہلے زمین پہ لگا پھر پھر وہاں سے جو ادھر رکا نہیں رہا پھر وہاں سے جو ہے تیزی سے جا کے زمین پہ لگ کر اسے یوسب جو لارس غارث اسے اصل نشانی ہے جس کو لانا اس پہ رکھ کے اس میں ثابت رہا ڈائریکٹ نشانی پہ نہیں لگا زمین پر لگ کر نشانی پہ گڑ گیا اور اس میں ثابت ہو گیا ہاں جی اس میں چوکے رہا پھر فرماتے ہیں وال تو یہ نشانیاں یہ اقسام طالباً سات آٹھ اقسام ہو گئے تیر کے آپ جو عربی زبان کی فساد ہے اسی ایک کدھر لگا اسی کے لیے ہاں جی الگ, الگ نام رکھا والارس غرض کے کہتے ہیں پہلے بھی آتا رہا ہے. تو میرا بتاتا ہے غرض اصل نشانی ہے جس کو لگنا مقصود ہے ما تختوں وہ چیز جس, جس, جس, جس کا قصد کیا جاتے ہیں احسابت تو اس کو لگنا تیر کا جس جگہ پہ لگنے کا قصد کیا جاتا اس کو غرض بولتے ہیں جس جگہ پہ لگنا ضروری ہے اس جگہ کو غرض بولتے ہیں تو وہ کیا چیز ہوتے ہیں وہ ہوا رکا تو وہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے کاغذ کا یا کسی میں کپڑے کا کاغذ کا فوم کا آج جو ہے وہ پول وغیرہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو غرض بولتے ہیں نشانی اسی کو باندھنا ہے اسی کو آپ نے لگنا اصل میں اسی کو لگنا ہے اسی کو مرد نظر ہے اسی کو ہنجن لگانا ہے تیر کا اصل مقصد اسی کو لگانا محسوس ہوتا ہے تو یہ وہ غرض ہدف کس کہتے ہیں ہدف وہ چیز ہے وہ جگہ ہے ہنجے مایوس الفی وہ چیز ہے جس میں قرار دیا جاتے ہے غرض وہ نشانی کی چیز وہ کپڑا یا کاغذ یا تھرماپول فام جو بھی جس کو آپ نے نشانہ بننا ہے وہ چیز جس جگہ میں فٹ کرتے ہیں جیسے آج کل دیکھا تھرماپول ہے ہاں اس کے بیچ میں نشانی آج کل نشانی لگا دیتے ہیں پہلے زمانے میں مٹی کو تھوڑا کھڑا کرتے تھے اونچا کرتے تھے اس کے بیچ میں جو ہے وہ کاغذ وغیرہ رکھتے تھے تو وہ جگہ جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ہاں جی اس کے بیچ میں نشانیاں رکھنا ہے اور اونچا کر لیتے ہیں تاکہ تیر لگے تو دوسری طرف کراس بھی ہو جائے تو اس کو جو ہیں ہدف بولتے ہیں ہدف وہ چیز ہے وہ جگہ ہے جس میں رکھا جاتا ہے قرار دیا جاتا ہے خراش کو اصل نشانی کے چیز کو اور وہ کس چیزیں بناتے ہیں تو وہ من میں تو راونا وہ ہدف یا مٹی کا ہوتا ہے جیسے ہم نے گاؤں میں دیکھا پہلے میں نے مٹی کو ہوتا تھا وغیرہ یا کوئی اور چیز جیسے آج کل تھرماپول وغیرہ کا فوم وغیرہ کا رکھتے ہیں اس میں پھر بیچ میں نشانی بنا دیتے ہیں یہ ایک اصطلاح ایک اصطلاح و اس میں اندازی کے باب میں ایک اصطلاح مبادرت ہے مبادرت کیا ہیں یا بادرا وہ یہ کہ پہل کرے ان دو بندوں میں مقابلہ ہیں تو مثلاً دونوں نے پانچ پانچ تیر پھینکا ہے تو ان میں سے ایک کا پہلے نشانی پر لگا ہاں چار چار دونوں نے پھینکا نشانی پر کسی کا نہیں لگا پھر ایک نے پھینکا تو جو ہے اس کا نشانی پر لگ گیا تو نشانی پر لگنے میں پہل کرنے کو مبادرت بولتے ہیں بل مبادرت یا باد رحادمہ پہل کریں ان دو مقابلہ کرنے نما ایک کا الا ثابت نشانی پر لگنے میں معتصاب فہرش کی جبکہ تیروں کی دعداد دونوں کا برابر ہے دونوں نے پانچ پانچ ہینکا لیکن ایک کا نشانی پر لگ گیا ایک تیز دوسرے کا نہیں لگا تو جس کے لگا ہے اس کو اس کو مبادرت کہتے ہیں اور آخر فرماتے ہیں محتاطہ محاتہ کیا ہوتی ہیں مثلاً دو دس دس تیر دونوں نے پھینکنا تھا دس تیر پھینکنے کے بعد جو ہے مثلا ایک دونوں نے کبھی ایسا ہے دونوں نے پانچ پانچ پھینکا دونوں کا پانچ پانچ نشانی پھر لگ گیا تو اس میں سے ان دونوں کو مائنیج کریں تو دونوں کا برابر ہو گیا یہیں پر بھی مقابلے کو بس کر سکتے ہیں لیکن ماتا اور کبھی کیا ہوتا ہے دونوں نے تیر پھینکا دس دس پھینکنا تھا تیر تو 10 میں سے ایک کا جو ہے مثلاً آر نشانی پہ لگا دوسرے کا مثلاً چھ نشانی پہ لگا تو اب جو ہے جن جن کا جس کا جو ہے چھ نشانی دو چھ چھ تو دونوں کا برابر ہو گیا تو جو دوسرے کا آٹھ ہے تو اس کا دو تینوں سے ہاں دو تین اس کا اضافی نشانی پہ لگا تو جتنے میں برابر ہو گیا اس کو مانز کرنے کو محتاطہ بولتے ہیں جتنے میں برابر ہو جیسے بولتے ہیں تو جیسے کھلاڑی کھیل میں فٹ بال والے ہاں جی کھیل فٹ بال میں جیسے مثلاً دو گروہ ہیں دونوں نے مثلاً ایک نے دو گول کیا ایک نے ایک گول کیا تو بولتے بھائی جو ہے دوسرا گروہ ایک گول سے جیت گیا ہاں جی تو نہیں بولتے ہیں دو گول سے جی ایک ایک تو دونوں نے کیا تو ایک ایک برابر ہو گیا وہ مائنس باقی ایک نے ایک اضافہ کیا تو یہاں بولتے ہیں اس نے ایک گول سے جیتا تو یہاں بھی اسی مان برابر ہو گیا وہ مائنس کرتے ہیں باقی جس نے جس نے اضافہ کیا وہ باقی رکھتے ہیں تو اس عمل کو محاطہ بولتے ہیں برابر والی تیروں کو کم کرنا مائنس کرنا المات کہیا اسقات ثاغت کرنا گرانا معتصا وہ چیز جو برابر ہو گئی تیر اندازی میں بنا لحصاب نشانی پر لگنے میں نشانی پر لگنے میں جتنی تعداد برابر ہوا ہے وہ مانش کریں گے باقی جس کا اضافی لگا وہ اس کا رہے گا اور وہ جیتے گا دونوں کا برابر لگیا دونوں کا برابر ہو گیا کوئی نہیں جیتا ایک جو ہے نو لگ گیا ہاں جی دس ایک کا جو ہے دس کا دس لگ گیا تو دوسرا بندہ جو ہے نو نو تو برابر ہو گیا ایک کا ایک زیادہ ہو گیا تو وہ ایک تیسرے جیت گیا اس طرح اس عمل کو ہیں تو آج سے دس میں سوچتا ہوں ہی یہاں پر اتفاق کریں پھر آگے کل کے دس جو ہیں وغیرہ ان شاء اللہ آگے بڑھیں گے